عجیب نعمت وہ افراد جن کی عمر چالیس سال سے کم ہے وہ اس بارے میں زیادہ خوش نصیب ہیں وہ اگر کچھ عرصہ ہر چالیس دن بعد حجامہ کرواتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ صحت کی عجیب نعمت دیکھیں گے اور جن کی عمر چالیس سال سے اوپر ہے ان کے لیے بھی ہجامہ بہت مفید ہے حجامہ کے لیے سب سے اچھا موسم اپریل اور مئی کا مہینہ ہوتا ہے